ہم بونا بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد والسلام علی وسلام لا نبی بعدہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جأ بالحسنات فله أجر أمثالها ومن جأ بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ظ ظلم صدق اللہ <لزيم> یہ سورت الانعام کی آیت نمبر 160 ہے جس سے ہم نے آج کے درس کا آغاز کیا ہے اور غالباً یہ سورت الانعام کا آخری درس ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اگلے ہفتے ہم سورت العراف کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ فرمات منجا ابل حسن فلہو اشرو امسالحہ جو اللہ کے حضور ایک نیکی لے کر آئے گا اسے اس جیسی دس نیکیاں ملیں گی اللہ اکبر یہ کم از کم ہے جو اللہ کا اصول اور قانون کہ جو ایک نیکی لائے گا اللہ پاک اسے دس نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے ہم نے ایک نماز پڑی اللہ پاک نے دس نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا پانچ نمازیں ادا کی پچاس نمازوں کا ثواب مل گیا ایک روپیہ صد کا خیرات کیا اللہ پاک نے دس روپے کا ہمیں ثواب عطا فرما دیا اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کم از کم ہے اصل میں تو نیکی کی قدر و قیمت ہوتی ہے اخلاص کی بنیاد پر تو جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا جیسا کہ اللہ پاک نے تیسرے پارے میں فرمایا مسل اللہ کا حبہ ان وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے کاشتکار ایک دانا زمین میں بوتا ہے تو اس ایک دانے سے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ایک بالی کے اندر سو دانے ہوتے ہیں تو اس نے ایک دانہ زمین میں بویا تھا اور اسے ملے سات سو دانے تو ہم نے پڑھا تفسیروں کے اندر اور کتابوں کے اندر کے بعض لوگوں نے واقعی یہ تجربہ کر کے دیکھا تو ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر کہ ایک دانے سے سات سو دانے پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر دیکھیے جو ایک دانہ زمین میں بوتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے زمین میں چھپا دیتا ہے جانتا کوئی نہیں اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے اور ایک کے ساتھ سو بنا دیتا ہے تو یوں ہی نیکی اس طریقے سے کرے کہ اس کو چھپا دے کسی کو دکھائے نہیں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے تو اللہ پاک اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں تو ایک دانے سے سات سو دانے اور آگے اللہ نے فرمایا کہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بعض مخلص اور نیک بندے ایسے ہوں جو ایک نیکی کریں اور اللہ پاک انہیں ہزاروں نیکیوں کا ثواب عطا فرما اور میرے بھائیوں اللہ نہ کرے ایسے بد نصیب بھی ہو سکتے ہیں جو بہت ساری نیکیاں کریں لیکن نیکی کے آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ریا یا دکھاوے کی وجہ سے انہیں ایک بھی نیکی کا ثواب نہ ملے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے تو فرمایا جو ایک نیکی اللہ کے حضور لے کر آئے گا اسے ویسی دس نیکیاں ملیں گی اللہ اکبر بعض صوفیہ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب اللہ پاک ہر نیکی کا اجر دس گنا عطا فرماتے ہیں تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے یہ جو محبت ہے نا محبت یہ بھی نیکی ہے بلکہ سب سے بڑی نیکی یاد رکھیں سب سے بڑی نیکی محبت اور خرچ اس پر کچھ نہیں ہوتا نہ حرکت کرنی پڑتی ہے نہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور نہ ہی کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے دل سے سچی محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو یہ بہت بڑی نیکی اللہ سے محبت یہ بھی بہت بڑی نیکی اور کسی سے اللہ کے لیے محبت یہ بھی بہت بڑی نہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا ہر طرف دھوپ تپش حرارت سورج بہت قریب آیا ہوا دماغ پگھل رہے تو اللہ پاک چند اپنے مخصوص بندوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ اتا فرمائیں گے ان میں سے دو شخص وہ بھی ہوں گے جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اصل بات جو بتانا چاہتا تھا کہ صوفیہ نے کہا کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر دس گنا عطا فرماتے ہیں اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں تو اللہ کی ملاقات کا انتظار یہ بہت بڑی نیکی تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کی ملاقات کا انتظار ہوگا انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ایک گنا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ ان کی ملاقات کا دس گنا انتظار فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے یہ قاعدہ بیان فرما دیا کہ ایک نیکی کا اجر دس گنا عطا فرمائیں گے تو ہم اللہ کی زیارت کے اللہ کی ملاقات کے مشتاق ہیں تو اللہ پاک ہم سے دس گنا زیادہ ہماری ملاقات کے مشتاق ہیں تو معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ نہیں رہے لیکن وہ جو محبت کی ملاقات ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے تو فرمایا کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب منجا اب سید اطفلا مسلح اور جو برائی کرے گا تو اسے برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اس سے زیادہ نہیں ایک برائی کی سزا ایک برائی کے برابر ہی دی جائے گی اس سے زیادہ نہیں وہ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک حدیث میں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور پھر اللہ کے ڈر سے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آ جائے تو اسے بھی اللہ پاک نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں تفصیلی حدیث ہے حضرت ابن عباس اور رب اللہ نما سے فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں تمہارا رب بڑا مہربان ہے من حسن بحسنت فلم یا ملحا کتی بت لہو حسنا جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی نہ کر سکا ارادہ سچا تھا ایسا نہیں کہ ڈرامہ کرنا شروع کر دے اللہ پاک ڈراموں سے متاثر نہیں ہوتا اللہ پاک تو حقیقت کو جانتا ہے ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے چاہتا ہے کہ میں نیکیوں کا اکاؤنٹ اپنا بڑھاتا جاؤں اور ایسے ہی نیکی کا ارادہ کر لیا حجوں کا ارادہ کر لیا صدقہ خیرات کا ارادہ کر لیا ایسے ہی اور کہتا ہے کہ میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، ایسا نہیں واقعی نیکی کا ارادہ کر لیا لیکن کسی عذر کی وجہ سے وہ نیک عمل نہ کر سکا تو اللہ پاک اسے نیک عمل کرنے کا اگر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں اللہ اکبر اور اگر نیکی کر لی تو اللہ پاک اس کو دس گنا سے سات سو گنا تک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی نہ کی ڈر سے اللہ کے ڈر سے باز آ گیا تو اللہ پاک اس کے لیے بھی نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر اس نے برائی کر لی تو بھی ایک برائی لکھی جاتی ہے ایک کے بدلے میں دس برائیاں نہیں لکھی جاتی بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کی توبہ کی وجہ سے اس کے ڈر کی وجہ سے اس ایک برائی کو بھی اس کے نام امال سے مٹانے کا حکم دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ جانتے ہیں کہ اس سے گنا تو ہو گیا لیکن ڈر رہا ہے کہ میرا کیا بنے گا اللہ نے اگر پکڑ لیا اور اللہ نے حساب کر لیا تو میں کیسے بچوں گا ڈر رہا ہے تو اللہ پاک اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی توبہ کی وجہ سے وہ ایک برائی بھی اس کے نام اعمال سے ختم فرما دیتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے بات سنی کہ کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے لیکن پھر برائی نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے علماء نے تین قسمیں بیان کی ہیں پہلی قسم تو یہ ہے کہ اس نے برائی کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے تو اس کے لیے تو واقع ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے دوسرا یہ کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن بھول گیا اللہ کی شان برائی کرنا بھول گیا گناہ کرنا بھول گیا اللہ نہ کرے اللہ کا کوئی بندہ آیا مسجد میں جوتا چوری کرنے کی نیت سے لیکن یہاں درخت سننا شروع کر دیا اور درد سنتے سنتے بھول ہی گیا کہ میں آیا کس مقصد سے تھا ارادہ کچھ اور تھا بھول گیا اور پھر اس نے چوری نہیں کی برائی نہیں کی تو فرمایا کہ نہ اس کے لیے گنا اور نہ اس کے لیے نیکی دونوں چیزیں نہیں ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کسی وجہ سے اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکا مثلا یہی جوتا چوری کرنا چاہتا تھا لیکن داؤ نہیں لگا دیکھا اس نے لوگ بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں تو باس آ گیا کہ پکڑا جاؤں گا کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا کوشش کی لیکن نہ کر سکا اس کے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی جیسا کہ ایک حدیث میں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل تقل مسلمان ازل تقل مسلمان فل قاتل ول مقتول جب دو مسلمان آپس میں تلوار کے ذریعے سے لڑتے ہیں ہتھیار کے ذریعے سے لڑتے ہیں تو فرمایا قاتل بھی دو زخمیں اور مقتول بھی دو ارض کیا گیا یا رسول اللہ قاتل کا تو دو میں جانا سمجھ میں آتا ہے یہ مقتول دو میں کیوں جائے گا تو آقا نے فرمایا کہ یہ بھی قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا داؤ نہ چلا اس کا داؤ چل گیا کوشش کی اس نے لیکن نہ کر سکا لہٰذا یہ بھی دو زخ میں جائے گا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ پاک بڑے رحیم اور بڑے کریم ہیں ان کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے یہ ہم ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھتے ہیں بگر وہ ایک ایک نیکی پر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اسے جس کے دل کے اندر واقعی اخلاص ہوتا ہے آگے فرمائے کہ کل اننی ہدانی ربّی الی صراط مستقیم فرما دی دیئے میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی سیدھے راستے کی طرف دیناً قیاماً ملۃ ابراہیم حنیفا مستحکم دین ابراہیم کا طریقہ حنیفہ وہ ابراہیم جو یک صو تھا وہ ابراہیم جو سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ گیا تھا یہ حنیف کا معنی مجھے میرے رب نے سراط مستقیم کی سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہدایت کے تین معنی ہوتے ہیں ہدایت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے ہدایت کے راستے پر جما دینا اور ہدایت کا تیسرا معنی ہے منزل تک پہنچا دینا یہ تین معنی عام طور پر ہدایت کے آتے ہیں اور بھی بعض نے معنی کیے ہم جو ہر نماز کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہیں اہ دن المستقیم ہم کو ہدایت دے سیدھے راستے کی تو یہ معنی بھی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے لیکن عام طور پر اس سے معنی یہ کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر جما دے ثابت قدمی عطا فرماتے یہ جو دور چل رہا ہے یہ جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے تو اس وقت صورت یہ ہے کہ دل بدلتا بدلتا رہتا ہے کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی کفر کی طرف کبھی ایمان کی طرف کبھی مسجد کی طرف کبھی مندر کی طرف ڈبلو کبھی رحمان کی طرف کبھی شیطان کی طرف کبھی بدکاری کی طرف کبھی نیکوکاری کی طرف تو دل ادلتا بدلتا رہتا ہے آج جتنی ثابت قدمی کی دعا کی ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی وہ جو فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر یا شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت کافر تو حقیقت میں وہ دور آ چکا یہ ضروری نہیں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ میں کافر بن گیا ہوں میں ہندو بن گیا ہوں میں یہودی بن گیا ہوں میں سکھ بن گیا ہوں یہ ضروری نہیں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے ماتھے پر اللہ کی طرف سے لکھ دیا جائے کہ یہ کافر ہو گیا ہے بلکہ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ صبح کا آغاز ہوا تو اس کے دل کے اندر ایمانی خیالات آ رہے تھے اور شام کا سورج غروب ہوا اس دن کا سورج غروب ہوا تو اب اس دل کے اندر کفر والے خیالات آ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی والے خیالات آ رہے ہیں تو اللہ سے یہ مانگنے کی ضرورت اہدین المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر اے اللہ جمائے رکھنا اور پھر یہ کہ الا اتنا ایسے جمائے رکھنا کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں ہم دنیا سے ایمان بچا کر لے جائیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تمہارے رب یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے یہاں تو راستہ دکھانے کے معنی میں ہے کہ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی سیدھا راستہ دکھا دیا اور وہ کیا ہے سیدھا راستہ دینن مضبوط دین مستحکم دین یہ کون ہے مضبوط دین, دین اسلام اندینہ ان د اسلام اللہ نے دوسری جگہ وضاحت فرما دی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے اور فرمایا ممبئی دینی بلام جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا اور یاد رکھیے یہ اسلام پوری کائنات کا دین ہے پوری کائنات کا دین ہے اسلام یہ سورج کا بھی دین ہے یہ چاند کا بھی دین ہے اور یہ آسمان اور زمین کا بھی دین ہے یہ چیزیں غیر مکلف ہیں میں دین اس معنی میں لے رہا ہوں کہ ان کا مذہب بھی اسلام ہے یہ اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دینا ان سب نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکایا ہوا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ہم نے ان سے کہا او کرا او او میری بات مانو چاہے خوشی سے مانو چاہے مجبوری سے مانو تو انہوں نے کہا کالتا عط نا تا نہ خوشی سے نہیں مجبوری سے نہیں ہم تیری بات خوشی سے مانتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا ہوا ہے اور تمام انبیاء کا مذہب وہ اسلام تھا بنیادی طور پر پہلے بھی بات کی وضاحت کرتا رہا ہوں کہ جو دین کے اصول ہیں وہ تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہیں ان میں کوئی فرق نہیں فرو میں اختلاف ہے نماز ہر نبی کے دین میں نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتے ہیں زکوات ہر نبی کے دین میں زکوٰۃ کی شرح مختلف ہو سکتی ہے روزہ تقریباً ہر مذہب کے اندر ہے روزے کی تعداد وہ مختلف ہو سکتی ہے اس کے آداب اور شرائط مختلف ہو سکتے ہیں لیکن روزہ ہر مذہب کے اندر ہے تو سر کے دینا قیام مستحکم دین یہ کون سا دین ہے ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت ابراہیم کا طریقہ جو کہ ایک طرف تھا مماکان من المشرقین اور ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے دنیا کی تقریباً ہر آسمانی مذہب کو ماننے والی قوم نے دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں یہودیوں نے دعویٰ کیا ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں بلکہ یوں کہا کہ ابراہیم یہودی تھے ابراہیم نصرانی تھے مشرقوں نے کہہ دیا ابراہیم تو ہمارے تھے سب بولے ابراہیم ہمارے تھے تو مشرقوں نے کہہ دیا وہ تو ہمارے تھے لیکن اللہ پاک نے نفی فرمائی فرمایا کہ ماں کان ابراہیم یہودی بلا نفرانی بلا کن کان حنیف مسرما ماں کان من المشرقین ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو پکے مسلم تھے اور مشرک نہیں تھے تو جو شرک کرنے والا ہے اس کا ابراہیم علی السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آگے فرمایا کل انسلاتی و نسخی و محیاتی لاہ رب العالمی فرما دیئے لوگوں میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے یہ حکم دیا گیا کہ تم یوں پڑا کرو یوں کہا کرو ان نسلاتی ب نسوکی بہیاتی لہ رب العالمین ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس آیت کریمہ کو بار بار پڑھے اور اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے ان نسلاتی و نسخی و محیا و مماتی رب العالمی میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے نسو کی میری قربانی بعض حضرات نے نسخ کا مانا کیا ہے عبادت اس لیے کہ نسخ کا لفظ عبادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حج کے اعمال کے لیے بھی مناسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ پہلے نماز کی عبادت کا ذکر کیا اور نسخی کی کے اندر ساری عبادتوں کا ذکر کر دیا میری نماز اور میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں تو بھائی نماز کا الگ کیوں ذکر کیا اس لیے کہ نماز یہ دین کا ستون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسلاۃ اماد الدین نماز دین کا ستون ہے آقا نے فرمایا جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ کفر والا عمل کرتا ہے آقا نے فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے تو نماز کا پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد ساری عبادات کا عمومی طور پر ذکر کیا تو مسلمان کی ساری عبادتیں اور مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی موت یہ اللہ کے لیے ہے اور یاد رکھیے عبادت وہی عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہو جو عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے وہ عبادت حقیقت میں عبادت ہی نہیں ہے وہ صدقہ کا خیرات جو اللہ کے لیے نہیں وہ حقیقت میں صدقہ خیرات نہیں وہ نمود و نمائش ہے وہ حج جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ حج نہیں ہے وہ سیر سپاٹا ہے وہ نماز جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے وہ تو ایک قسم کی ورزش ہے تو مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے لیے اور حقیقت میں اس کی تجارت بھی اللہ کے لیے اس کی سیاست بھی اللہ کے لیے اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے اس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے اس کا سونا جاگنا یہ سب اللہ کے لیے اور میرے بزرگوں اور دوستوں میری بہنوں اور بیٹیوں اتنا آسان نسخہ ہے اپنی ساری زندگی کو عبادت بنانے کا اتنا آسان نسخہ کہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا صرف زاویہ فکر کو بدلنا پڑتا ہے صرف نیت کا رخ بدل دے میں سو رہا ہوں اللہ کے لیے اور میں کھا رہا ہوں اللہ کے لیے میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں اللہ کے لیے یہ ہبیہ یہ توحفہ یہ گفٹ جو کچھ ہم دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے سودے بازی کے لیے نہ ہو عام طور پر لوگ دوسروں کو دیتے ہیں ہدیے اور تحفے لیکن سودے بازی کے لیے میں اسے دے رہا ہوں یہ مجھے دے گا بلکہ اس نیت سے کہ میں اسے سو دے رہا ہوں یہ کل مجھے دو سو دے گا میں اسے ہزار دے رہا ہوں یہ دو ہزار دے گا نیت یہ تو حاصل کچھ بھی نہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا مما آتی تمبو افی عمباس فلاح یربو اند اللہ جو تم لوگوں کو دیتے ہو اس لیے تاکہ تمہیں بڑھ کر واپس ملے اضافہ ہو کر واپس ملے تو ہو سکتا ہے اس میں اضافہ لوگوں کے مال میں تو ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اللہ اس میں کوئی برکت نہیں دے گا مما آتی تم من زکات ان ترین بج اللہ لیکن جو کچھ تم کسی کو دے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے اموال میں خود اضافہ کرتے ہیں اپنے اوبال کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو بھائیو جو کچھ بھی ہو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لینا دینا اللہ کے لیے اور تعلق اور تعلق کا توڑنا یہ صرف اللہ کے لیے تو مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے لیے اس کا جہاد اللہ کے لیے اس کی داخت و تبلیغ اللہ کے لیے اور اس کا نماز روزہ یہ سب اللہ کے لیے لا شریق لہو علی امیر تو اللہ کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں پہلا فرما بردار یہ کون فرما رہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیئے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آدم علی سلاد اسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ اسلام تک بقیہ انبیاء اللہ کے فرما بردار نہیں تھے یقیناً تھے سارے کے سارے نبی اللہ کے فرما بردار تھے تو پھر حضور نے کیسے فرمایا وہ آنا ابل مسلم میں پہلا فرما بردار ہوں اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ایک حدیث آتی ہے حیط ابو حریرہ اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون الأولون یوم القیامة ونحن اببل من يدخل الجنہ ہم آخرون بھی ہیں اببلون بھی ہیں قیامت کے دن اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے تو وآنا اببل المسلمین اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے وہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا وہ بھی حدیث سے حیث ابن صاحب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن تو ابلس البعث کہ اللہ نے بھیجا تو مجھے سب سے آخر میں لیکن اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا تھا تو سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بعض روایات سے بھی ثابت ہے لیکن دنیا میں سب سے آخر میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات عوامی انداز میں بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کبھی آپ نے بڑے بڑے جلسوں کے اشتہارات دیکھے ہوں تو اس میں جو بڑا عالم ہوتا ہے بڑا خطیب ہوتا ہے اس کا نام سب سے پہلے لکھا ہوتا ہے لیکن جب تقریر کی باری آتی ہے تو اسے سب سے آخر میں بلایا جاتا ہے نام سب سے پہلے سب سے اوپر لیکن باری آئی سب سے آخر میں نب کے رجسٹر میں اللہ نے سب سے پہلا جو نام لکھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا لیکن آپ تشریف لائے دنیا میں سب سے آخر میں تمام انبیاء کے علوم کو سمیٹتے ہوئے تو اس اعتبار سے فرمایا مسلم میں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں اور ایک تیسرا جواب بھی سن لیجیے بعض مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی امت میں سے اپنی ملت والوں میں سے سب سے پہلا فرما بردار ہوں اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں یہ تو جواب ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے گا ظاہر ہے سب سے پہلے مسلم اس امت کے اندر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابو بکر بعد کے مسلمان حضرت خدیجہ بعد میں مسلمان حضرت علی بعد میں مسلمان حضرت زید بن ہارسا بعد میں مسلمان جتنے بھی صحابہ اور قیامت تک جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بعد کے مسلمان سب سے پہلے مسلم وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جو بھی اللہ کے نبی آتا ہے سب سے پہلے تو وہ خود ایمان لاتا ہے اللہ کی توحید پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی دی ہوئی شریعت پر اللہ کی دی ہوئی کتاب پر قیامت کے دن پر سب سے پہلے تو وہ ایمان لاتا ہے پھر دوسروں کو حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ایمان لے آؤ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے میں اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں کل اگیر اللہ ابگی رب رب کل فرما دیجئے لوگوں کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے رب کو تلاش کروں حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے بعض کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی دعوت دی